بسم اللہ صحمن محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح نرواشہ صبح واطانشہ باقی تمام سامعین خواہن اگرامی برادران سب کو شموسن کی سلامت کرتے آس ہیں ہمارے سلسلے دم خطاب دعوشری میں سے آج جو ہے درس نمبر پانچ سو انچاس ایک, ایک ہیں پرانچ سو نشا دعوشریف کا شروع سے ابھی تک کی درست تعداد اور ایک سکانوے اوراد فتح کے اوراد فتح میں ہم اسم اعظم میں جو ہے اصماء الحسنہ کی بحث میں پہنچا ہوا ہے اس میں جو ہے اس کے آج جو ہے کل بھی آپ کو دورا تھا کیونکہ تمام علماء جنہوں نے اسم اعظم کے باعث کیا ہے تو اس نے لفظ اللہ جل جلال اس سے بحث کرنے سے پہلے اسم اعظم ہو یا ہوا سے جو ہے بحث کیا ہے وہی سلسلے میں کل جو ہے کچھ شرائط آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا خاص طور پر تین نقطہ تیسرے نقطۂ کتاب ہے روح الرواح شرح اسماعیل ملک الفتہ جو ہے نامی کتاب میں طالب شاب الدین احمد اسمعانی اسمع کی کتاب سے میں نے آپ لوگوں کو ایک نقطہ ذکر کیا تھا اسی کے ذیل میں یہ با... کتاب چونکہ فارسی میں ہے اس کے ذیل میں یہ حسین بزرگ آگے فرماتے ہیں آج کے درجے شروع ہیں اور ہیں اے جوان مرد ہاں جی یعنی جوان مرد اے جوان مرد ہمیں اسامی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی نام ہیں سب جو ہے زبان سے ادا ہوتے ہیں، سر زبان سے ادا ہوتے ہم اسامی نامحہ و شفات جو اللہ کے صفات ہیں نام و شفات کا مظہر ہے ہاں جی کہ شفات کے روت اور زبان ربت جب اللہ کی صفات اصم الحسن ہے وہ انسان کی زبان سے جاری ہوتی ہے ہاں جی زبان سے جو ہے اللہ ہُرحمٰن و رحیم سب میں زبان کا داخل ہے لیکن مگر ہو مگر لفظ ہو کہ ازمیاں جان روت چونکہ اس کا ہا کا مہارت جو ہے اکثر خلق ہے دل کے قریب ہاں جی حلق کا دل سے قریب والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے لہٰذا فرماتیں ہو ہا جو ہے وہ ازمیاں جان روت یعنی اکثر حلق سینے کے قریب سے یہ خو ادا ہوتی ہے اس کا مہارت سینے کے قریب سے ہے یا تو یہ لفظ ہو جو ہے عسم یا تو کیسے اس میں زبان باوقار نہیں ہے اس اسم کا زبان سے کوئی سرکار نہیں ہے کیونکہ اکثر حلق سے حالانکہ وہ ایسا جو دل کے قریب ہے ادھر سے ہو جاتی ہیں تو ہر اسم کے بر زبان بیرانی ہیں جو بھی اسم آپ زبان سے جاری کریں گے زبان سے بولیں گے لب بے جمبانی ضرور آپ کا مر ہلے گا زبان سے جو بھی لفظ بولے گا منہ ہلے گا ہاں جو بھی لفظ زبان پر جاری کریں گے خون ہلتا ہے اماں ہو, ہو جو ہے کلم یس کہ زبان و لب رہا زبان و لب جو آپ کا خون ہے کہ وکیل و در ہاں جی دروان دل زبان و دل زبان و لب جو کہ وکیل و دروان دل ہے دل, دل کا دروان ہے اس کو وہ آگے پہنچانے والا اس کا وکیل ہے یعنی وکیل جو کچھ دل میں ہے بیان اظہار کرنے والا یا وکیل جمہور ہے جی یعنی جو کچھ دل میں بیان اظہار کرنے والا کیا انسان کی زبان ہے خون ہے لیکن یہاں پر اس ہو کو باو کارنی یہاں زبان سے کوئی سرکار نہیں ہے ہو کے آدمی زبان کا کوئی سرکار نہیں ہے اکثر زبان برنیا زبان سے جاری وہ ادا نہیں ہوتی ہے چونکہ یہ افس الحلف سے حلق ہاں ادا ہوتی ہیں اور ادمیان جان و قارِ دل و سمیم سینے برایات ہاں جسمیان جان دل کے درمیان دل سے اور دل کے جو ہے بیش میں سے قارِ دل و سمیم سینے برآیات یعنی بالکل جو ہے سینے سے یہ نکلتے ہیں دل کے ایسا محسوس ہوتا ہے دل سے یہ چیز جاری ہو رہا ہے سینے کے اندر سے جاری ہو رہا ہے انسان کے دل و جان سے یہ لفظ نکل رہا ہے ایسا رہا ہے زبان کے اس میں کوئی دخل نہیں جو فرماتے ہو وایت یہ بزرگ فرماتے ہو جب آپ ادا کریں تو شاہ یہ از قار دل مت رخی گردت آپ کے دل کے گہرائی سے یہ اوپر نکلنا چاہیے بے نفس پاک قارِ دل کی گہرائی سے ہاں جی نکلیں اور جو ہے بے نفس اور نفس پاک تک ادنفس پاک ہاں جی حو اور حز دل پاک نفس پاک دل پاک سے از سر پاک پھر سر پاک سے از ضمیر پاک سے از باطین پاک کردے قصد درگاہ پاک میں اللہ تعالیٰ کی پاک درگاہ کا قصد کریں تو پھر جو ہیں آپ دل سے ہاں جی اور پوری پاک نفس اور پاک دل کے ساتھ باطن پاک کے ساتھ آپ اس ہو کو دل سے جاری کریں گے تو یہ ہو کیا ہوگا گزران و روان و بران تو یہ بہت جلد جو ہے گزرنے والا جاری ہونے والا ہر چیز کو ہر معنی کو جو اللہ اور بندے کے ذمہ سب کو کاٹنے والا ہوگا اور شمبھر کے خاطر بالکل تیز بجلی کی طرح ہاں وری ہے آصف تن ہوا کی طرح ہاں جی تن ہوا کی طرح جو ہے یہ آگے بڑھے گا نہ چیزیں بے او ڈر آفتے نہ کوئی چیز اس سے مخلوط ہو جائیں گے نہ اور بے چیزی دروازے نہ وہ کسی اور چیز سے معلوم ہوں گے بلکہ چونکہ یہ حقیقت اللہ کا بیان ہے اظہار ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا دل اللہ سے جوڑے گا اس قسم کے ذریعے سے بندے کا دل اللہ سے جوڑے گا اللہ سے واسطہ ہوگا یہ بزرگ جو ہے اس میں ہو کے بارے میں ان کی توضیحات یہ ہیں چوتھا نقطہ اس میں حو بارے میں جو ہے اس میں اعظم ہو فرماتے ہیں ہو اس میں اعظم ہیں یہ کتاب ہے, ہے تعویذات کی اس میں جو ہے جتنے بھی مطالف ہیں حدیث علمہ علیہ السلام کی حادث ہیں زیادہ تر اور رسول اللہ صفی اور مصنف دعائیں ہیں اور اِس کتاب اکثر دعوت دعوات عربی میں ہیں طالب ہے عبداللہ بن محمد بن عباس زاہد ہیں ان اس کتاب کے صفر نمبر تین سو ایک پر جو ہے اس میں اعظم ہو کی صنعت و برکات وہاں لکھا ہوا ہے اس قسم کے صنعت و برکات لکھا اس میں ہو کی تو وہاں انہوں نے یہ روایت نقل کیا ہے فرماتے ہیں ولدان امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ انکالہ کہ آپ نے فرمایا رائے تو الخجر میں نے حضرت خضر کو دیکھا قابل منع میں قلم رویہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھا قبل لے لطن جنگ بدر سے ایک رات پہلے ہاں جی جنگ سے ایک رات پہلے یعنی کہ کل کل جنگ بادر ہونا ہے اور آج رات کو آپ نے خواب میں دیکھا خضر علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا علی فرمات فاکلۃ اللّہ میں نے حضرت و سے اس عالم رویا میں کہا المنیشین المنیشین آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں انتصر و بھی العالیٰ تاکہ میں اس اسم اس چیز اس کی برکت سے اللہ کے دشمنوں پر نبی کے دشمنوں پر اس کے ذرعے سے مدد حاصل کروں نصرت پاؤں ہاں جی حقال ہے تو اس وقت جو ہے تعلیمی دشمنوں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگ اس اسم کی برکت سے مولا علی فرماتے ہیں ہے وہ حضرت خرجے نے فرمایا کُل عالی آپ یوں کہو یا یاہو یامن لاہو اللہ یہ اسم حضرت خرجے نے مجھے سکھایا ہو یامن لاہو اللہ تو یام اللہ اللہ یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہے خواص الخواس کی توحید ہے تو اس میں شروع میں ایک یاہو کا اضافہ ہے تو یہ یہو بھی اسی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی طرح حقیقت کو بیان کہتے ہیں ہاں جی تو اس میں فرمایا مولانی فرماتے ہیں خضر نے مجھے یہ کہا یا یاہو یامن اللہ اللہ خوب یہ میں نے خواب میں خزر نے مجھے بتایا تو فلم تو ہاں جی جب میں نے جب صبح ہوئی تو خصص تو قصہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا فقالت و رسول اللہ حم علی یالی علی الم تل اسم العظم آپ کو حضرت نے اسم اعظم کی تعلیم دی ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں فقان علیہ ثانی یوم بد تو اس وجہ سے جو ہے بدر کے دن میرے زبان پہ یہی اسم جاری تھا ہاں میں اسی اسم کو عورت کرتا رہتا تھا اور دشمن سے میں جنگ کرتا رہا اور سب کو پتہ ہے جنگ بدر میں کل ستر کافر مارے گئے ہیں ان میں سے چونتیس صرف حضیہ السلام کے ہاتھوں سے واسل جان ہوا ہے باقی چھتیس تمام اذہب کے بیچ میں آپ یہاں سے دیکھیں الطعی نے کتنی جان فشانی کا جو ہے مظاہرہ کیا تھا اور یقیناً اسی کی برکت سے علیہ السلام کو اللہ نے کتنی کامیابی عطا فرمایا تھا تو یہ جو ہے میں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا اس کا الگ سے تجمہ کروں تو یہ امیر المعنی علیہ السلام سے وارد ہوئے کہ آپ نے فرمایا میں نے جنگ بدر سے ایک رات پہلے حضرت خضر کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز کی تعلیم دیں کہ میں اس کے ذریعے دشمن پر غلبہ پاؤں تو آپ یعنی خضر نے کہا یہ آپ یوں کہا کریں یا ہو یا من لا الا اللہ ہو جب میں نے صبح کیا تو اس واقعے کو اور اللہ کے رسول کے حضور میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی گئی ہے ہاں جی تو جنگ بدر کے دن میرے زبان پر یہی اسم اعظم تھی علی فرما کی تو یہ جو ہے اس کے صنعت یوں سمجھو گویا کہ یہ اسم اعظم میں سے ہیں ہو ہاں جی اور آسما اسم اعظم میں سے ہے اور یہ مولا علیہ السلام کی اس روایت کی روشنی میں مزید جو ہے اس میں اعظم ہو کہ اس کتاب میں مزید اس کے فضائل بیان رہے ہیں اس میں اعظم ہو کہ برکات و فیوزات ہوائے نمبر ایک جو آپ فرماتے ہیں ہمن ذکر اسن اشرا الحمرتن یا اللہ یاہو فی ملسِ واحد یا ان الجن جن والوحوش وال تیرو ہو تنساؤ ہاں جلعوامر ہی وطن کشف امام ہُو ہوا اس میں فرماتی تھا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ہنج اس اسم اعظم یعنی یا اللہ یاہو یا کو بارہ ہزار دفعہ ایک ہی مجلس میں پڑھیں تو جن و انس اور وحشی جانور اور پرندے سب اس کے مانوس ہو جائیں گے سب اس سے مانوس ہو جائیں گے اور اس کے عوامی دین حکم پر عمل کرنے کے لیے ظاہر ہو جائیں گے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے تمام اشیاء کی خاصیتیں اور مغفی علوم منکشی ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی فضلہ لکھا ہے ہاں جی یا یہ بھی اسی مولٰ علیہ السلام سے اسی واقعے کے ذیل میں یہ فضلہ ذکر کیا ہے پھر اس کا دوسرا فائدہ بہن فرمایا ہے وہ گرخت من کرا یاہو یامن اللہ ہو اللہ ہو جو شاید اس مبارک تدوی کو پڑھیں کل یومن ہر دن باد الفراغ من حریدتِ صبح صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد الفرت ایک ہزار مرتبہ ہاں جی صبح کی نماز کے بعد پڑھیں آصبہ من اصحاب اور والیقین تو وہ ساب صدق اور یقین میں ہو جائے گا یعنی اس کی ایمان جو ہے صدق کے مقام پہ پہنچ جائیں گے صدقین کے مقام پہ اور وہ یقین کے منزل بار پہنچ جائیں گے اللہ کے ہاں دین اسلام کے حوالے سے بنیادی عقائد کے حوالے سے تعلیمات راہی کے حوالے سے بتا علام عالم غیبِ انوالفتحات اور عالم غیب سے اس کے لیے ہم بہت جو ہیں طرح طرح کی مختلف قسم کے فتحات کامیابیاں اس کے لیے ظاہر ہو جائیں گے فتوحات ظاہریہ والباطنیہ ظاہری باطنی بہت سی جو ہے اس کے لیے فطحات کا معیاری ہم اس کو ہوں گے میں اس کے سادہ ترجمہ کروں تو جو شغل یا ہو شکل یاہو یامن لاہو اللہ ہو جو ہے ہر روز ایک دن میں ہر روز صبح کی فرض نماز کے بعد ایک ہزار دفعہ پڑھتے رہیں تو یہ شکل ساب صد کو یقین ہو جائیں گے اور اس کے لیے عالم غیب سے انواعِ فتوحات ظاہریا و باطنیہ کے دروازے کھول کھولے جائیں گے یعنی معروفات کے دروازے جو ہے اس کے لیے کھولے جائیں گے بہت بڑی حضلت ہے نمبر تین اس کی فضلت یہ لکھا ہے من قارہ حاضل عصم تیس و تیس نمرت ہے اس عسم کو یعنی اللہ یاہو یعنی اللہ یاہو کو اس عسم کو جو ہیں ننو مرتبہ پڑے بھی من تصل لے لیں درمیانی رات رات را کے درمیان میں یعنی بارہ بجے بارہ بجے کے بعد بے تہارتن کامل تین مکمل طہارت کے ساتھ یعنی yani وضو غسل وغیرہ وضو کر کے بخود جسم الباس ہر چیز پاک اور باوضو و متوجین الا اور اللہ کے طرف مکمل توجہ کے ساتھ فسا یقون تو یہ بندہ ہو جائے گا مستجاب و دعوت ہی. تو یہ بندہ اللہ کے حضور میں مستجاب دعوت ہوگا یہ اللہ کے حضور میں جو بھی دعا کریں گے اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا وطن و تعین فتی ہووناوی المعتی اور اس کے لیے معرفت کے جو ہے چشمے چشمے جو ہے اس کے لیے ہاں کھلتے جائیں گے معرفت کے چشمے اس کے لیے کھلتے جائیں گے وہ یعنی النصیب و علم اور اس کو علم الدنی میں سے کچھ حساب اس کو نصیب ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے اس کو ایک خاص علم سے نوازے گا یہ بھی بہت بڑی خزلت ہے یعنی جو شاخ اس میں یاہو یامن لاہو اللہ یہ سن پورا ہاں جی اس پورے کو بتا رہے کیونکہ اس پورے کی ثواب بیان کر رہے ہیں تو یا نا تو یاہو یامن لاہو اللہ کو ننو مرتبہ آدھی رات کو مکمل طہرت کے ساتھ قبل رخ ہو کر پڑھے تو یہ شاعر سجاب دعوت ہوں گے اس کی دعائیں اللہ در قبول کریں گے اور اس کے لیے معرفت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے اور علم لدنی میں سب سے خوش حصہ ملے گا اور آخری اس کا ثواب یہ لکھا اس کے فیض و برکات ومن اکثر اذک رہوں کا نتعن ہاں جی یہی سم جو ہے یام ہو یامََََََََََََ اللہ اللہ وہ كسرت سے پڑھتا رہے تو كئن مطن محان جو شاہد سموارى كسرت سے پڑھتے رہيں تو ہاں جی ہر کوئی اس کے اطحاد کریں گے اور اس سے ڈريں گے اور پر اس كے حيبت كارى ہوگا این جو شرچ پڑھیں گے یا ہو یا من لا مل تو ہی جو ہے ہاں جی سب جو ہے لوگ اس کے مطلع ہو جائیں گے ہم بردار ہو جائیں گے اور اسے ڈریں گے تو یہ حوالہ جو کتاب ایک شروع دعوت صفاً نمبر تین سو دس پہ آیا ہوا ہے آج کے درس میں یہیں تک کروں گا یہ لفظ ہو کے بارے میں یہ چیپٹر یہیں پر ختم ہوا ہے اس کے بعد لفظ اللہ جل جلال, جلال کے بارے میں اب ہم تفصیلی بحث کریں گے انشاءاللہ